الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأبين وعلى آله وسحبه يجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب اعوذ بالله من الشیطان الودود بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسعيما من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْآفِقِينَ إِنْ شَاءُ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَادَ غَفُورًا رَحِيمًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَبِيًّا عَزِيز وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَيُعْصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَارِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُم أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَدْخُلُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا اهدنا مشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا العالمین آتاد پرانے حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے حصے پنجم کا درس ہشتم سورہ احزاب کے دو رکووں پر مشتمل ہے دوسرا اور تیسرا رکو ان دو رکوؤں میں اصل اور تفصیل تو غزو احزاب کا تذکرہ ہے لیکن ضمن اور یوں سمجھیے کہ ایک زمینے کے طور پر غزو بنی قریضہ کا ذکر بھی موجود ہے اس سے پہلے جو دو نشستیں اس درس پر ہو چکی ہیں ان میں غزو احساب کے حالات و واقعات کا ایک اجمالی خاکہ بھی سامنے آ چکا ہے اہل ایمان کے لیے جس قدر کٹھن اور مشکل امتحان اس وقت سامنے آیا تھا اس کا بھی اندازہ ہو چکا ہے پھر اس کے نتیجے میں جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا ہو گئے اہل ایمان کا رد عمل اور اہل نفاق کا رد عمل نمایاں طور پر ممیز ہو کر سامنے آ گیا کہ منافقین کا جو خوب سے باطن تھا نفاق وہ ان کی زبانوں پر آ گیا ما بادن اللہ رسول ہوں اللہ عرورا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہمیں دھوکہ دیا گیا ہمیں سبز باغ دکھا کر بڑھوا دیا گیا اہل ایمان کا طرز عمل انہوں نے کہا ہاضا اللہ رسول ہوا صد اللہ رسول یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے اور بالکل صحیح فرمایا تھا اللہ نے بھی اور درست فرمایا تھا اس کے رسول نے بھی صد اللہ علیہ وسلم اور یہی جیسا کہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ جو ابتع یا امتحان یا آزمائش ہے اس کا اصل مقصد یہی ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کی ایک آیت میں حتٰ جمید اور من بنپویت اللہ تعالیٰ جدا کر دے ممیز کر دے پاک کو نا پاک سے یوم سنزین آمنی اہل ایمان کی جو جمعیت ہے اسے پاک کر دے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے مابین منافقین کون کون ہے کہ دن پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے اور خود اہل ایمان کو پاک کر دیں یعنی یہ کہ ان کے دلوں کے اندر اگر کوئی آلائش ہے کہیں کوئی کسی طرح کی روف اور کمزوری ہے تو اس کو بھی دور کر دیں یہ پوری طریقے سے یہ فلسفہ ان اسباق میں ہمارے سامنے آ چکا ہے ہم سور احزاب کے دوسرے رقوق کا تو تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر چکے ہیں لیکن تیسرا رکو جس کی تلاوت میں نے آج کی ہے جو سات آیات پر مشتمل ہے ان میں سے ہی آخری دو آیات ہیں کہ جن میں نہایت اختصار کے ساتھ نظمۂ بنی قریضا کا تذکرہ ہے اس رقو کی بھی چار آیات ہم نے اپنی سابقہ نشست میں کچھ تیزی کے ساتھ روانی کے ساتھ پڑھ لی تھی اجنت کی وجہ سے ان کا ادا نہیں ہو سکا تھا لہذا آج ہم پہلے ان آیات پر بھی نگاہ بات کریں گے اور پھر یہ کہ غزوہ بنی قریضا کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی لقق کان لقوفی رسول اللہ اس وت الحسنت المن خاند اللہ کثیر تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی ان کی شخصیت میں ان کی سیرت میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے یہ نوٹ کر لیجئے کہ اسوا جو لفظ ہے اس کے دو تلفظ ہیں اسوہ بھی اور اسوہ بھی اور بالکل پیرل اس کے الفاظ ہے قدوہ اور قدوہ قدوت الصالقین یہ آپ پڑھتے ہوں گے قدوت العارفین بہت شخصیتوں کے ساتھ جب ابتدا میں القاب لگائے جاتے ہیں تو یہ الفاظ آتے ہیں امام العارفین قدوت الصالکین تو اسوہ یا اسوہ اور کدوا یا قدوہ ان دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے ایسی ہستی جس کی پیروی کی جائے یا نقالی کی جائے یہ دوسرا لفظ میں نے جان بوجھ کر اس لیے استعمال کیا ہے کہ اسوا ہو یا قدوہ ہو یہ اچھے سینس میں بھی استعمال ہوتے ہیں الفاظ اور برے سینس میں بھی استعمال ہوتے ہیں کسی برے کردار کی نقالی کسی اچھی سیرت کی پیروی اور اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش تو لفظ اپنی جگہ پر دونوں اعتماد رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر صفت لائی گئی ہے اس وط الحص ہوں لقت کانکم فی رسول اللہ ہے اس اللہ اے, اے مسلمان تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں یہاں اچھا نمونہ ہے قابل پیروی ایک نمونہ ایک اسوا ہے یہ لفظ آیا ہے پرانے مجید میں کل تین جگہ پر اور بالکل اسی ترکیب کے ساتھ یہی ترکیب توصیفی صفت اور معصوف کے ساتھ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں سورہ گمتہ میں یہ لفظ دو مرتبہ آیا ہے اس کی چوتھی آیت میں فرمایا پد کانت لتم اس وت الحسنت الفی ابراہیم اور پھر اس کی جو تفصیل آئی ہے آگے جا کر چھٹی آیت میں بالکل بعین ہی یہی الفاظ ہے نقد کا لکم فی ہم کسوت الحسنت المن کا نہ یرج اللہ <الْآتِد> اس کی وضاحت میں پچھلی نشست میں کر چکا ہوں کہ جیسے قرآن مجید ہدل للناس ہے تمام انسانوں کی ہدایت کا سامان اس میں موجود ہے کسے بھاشن کسی ذہنی سطح کا ہو کسی استاد طبع کا ہو کسی دور سے تعلق رکھتا ہو تمام نور انسانی کے لیے ہدایت کا سامان قرآن حکیم میں موجود ہے البتہ یہ کہ ایک تو یہ کہ ہر دور میں تو اس کے لیے کچھ جیسے کہ ہیروں کو نکالنے کے لیے کان کھودنی پڑتی تو اپنے دور میں تو وہ جو ہدایت تھی قرآن کی ہر سطح کے انسان کے لیے اور ہر استاد تباہ کے انسان کے لیے وہ بالکل ظاہر و باہر تھی اس کے لیے کسی گہری مشقت کی ضرورت نہیں تھی آئندہ کے ادوار کے لیے تاقیامی قیامت ہدایت کا سامان تو ہے لیکن اس کے لیے وہ ہیرے جو ہے کان کو کھولنا پڑے گا ان ہیروں کو برابر کرنے کے لیے وہی ہے تدبر تفکر بہرحال شرط اس کی یہ ہے کہ استفادہ ہو سکے گا اسی کو جس میں تقویٰ کا قوص موجود تو ہدل للناس اور ہدل للمتقین متقین بظاہر جو ان میں تضاد نظر آتا ہے وہ اسی طرح ریزالو ہوتا ہے کہ اپنی جگہ پر وہ ہدل للناس ہے لیکن استفادے کے اعتبار سے حدمت ہے جن کے اندر تقوا ہے کچھ خدا ترسی ہے کچھ خدا خوفی ہے نیکی اور بدی کی تمیز کی جو حصہ انداز نے پیدا کی ہے انسان میں وہ کچھ زندہ ہے باقی برقرار وہی شخصوں کا جو قرآن سے استفادہ کر سکے اسی طرح یہ نوٹ کیجئے میں نے سورہ ممتنہ کی آیت نمبر چھ بھی آپ کو سنا دی بین ہی یہی الفاظ جو یہاں ہے وہاں بھی آئے حضور کی شخصیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم کی شخصیت مبارکہ میں اسوا ہے اسوا حسنہ ہے لیکن کس کے لیے یہ ہے وہ استفادے کی شرط لمن کانا یرگ اللہ مذاکر اللہ کا تین شرطیں پوری کرے گا انسان وہ اللہ کا امیدوار ہو اللہ سے امید رکھتا ہو اور یہ گویا کے ایمان کے لیے تعبیر ہے جس کے دل میں اللہ کا ایمان ہوگا اللہ سے محبت ہوگی وہ پھر امیدوار ہوگا اللہ تعالی سے ملاقات کا آرزو مند ہوگا خواہش مند ہوگا اپنے محبوب کی خدمت میں حاضری کا اشتیاق ہوگا نشانے مردے مومن باتو گویم جو مر گایا تبسم پر لےوس لمن کانا یرج اللہ اور اس پچھلے دن کا یقین ہو کہ حساب کتاب ہوگا جزا سزا ہوگی اور تیسری شرط یہاں ذکر اللہ تصیرہ اور پھر یہ کہ صرف مان نہ دے بلکہ یہ کہ یاد رکھے اللہ کو یاد رکھے قسمت کے ساتھ ذکر کرے اللہ کا قسمت کے ساتھ میں ذکر کرے کو میں نے مؤخر کیا یاد رکھے یہ ہے اصل مفہوم اس لیے کہ بارہ میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ ایک ہے ذکر اور ایک ہے ذریعہ ذکر بدقسمتی سے ہم نے ذریعہ ذکر کو ذکر سمجھ لیا زبان سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا یہ ذریعہ ذکر ہے ہو سکتا ہے ایک شخص یہ سب کچھ کر رہا ہو ہزار مرتبہ اس نے سبحان اللہ سبحان اللہ کہا ہو لیکن ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہو تو حقیقت میں ذکر نہیں ہوا وہ تو جب تک کہ ذکر کا مفہوم میں اللہ فی القلب اللہ کو دل میں موجود کر لینا یہ اگر شکل نہیں ہے تو آپ نماز بھی پڑھ رہے سترہ رکعتیں آپ نے پڑھ لی ہیں عشاء کی لیکن ذکر نہیں ہوا بہرحال جو بھی آپ نے وقت لگایا ہے محنت کی اس کا گروہ سو تو مل جائے گا لیکن حقیقی ذکر تو ہوگا جب دل کی لڑ لگ جائے اللہ کے ساتھ اللہ تعالی دل میں مستحصل ہو جائے استحزار اللہ فی القلب یہ ہے اصل میں ذکر یہ تمام ذرائع ذکر ہیں نماز اقیم صلاح نے نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے تو اس لیے میں نے ترجمہ کیا جو اللہ کو یاد رکھے یذکرون اللہ قیام القرود وعلا جنوب جو حصہ دوم کے سبق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں سورہ عالم رام کے آخری حقوق الفاظ ہر حال ہر حال میں بیٹھے لیٹے اور کھڑے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں تو یہ تین شرطیں ہوئی حضور کے اس حسنہ سے استفاد گی ایک بات جو میں پچھلی برتب کر چکا ہوں اختصار کے ساتھ دوہرا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس و مبارکہ سے متعلق یہ آیت جس کانٹیکسٹ میں آئی ہے وہ بہت اہم کہ یہ جنگ اللہ کی راہ میں سرفروشی فشانی محنت مشقت فاقہ جھیل رہے ہیں اپنے پیٹ پر بھی اپنے پتھر باندھے ہوئے ہیں اور جبکہ خندق خندک کھودی جا رہی ہے تو پتھر اٹھا اٹھا کر خندق سے باہر لے جا کر باہر پھینک رہے ہیں بلکہ ایک واقعہ تو یاد آتا ہے کہ ایک سخت چٹان آ گئی اور اس پر سب لوگوں نے اپنی زور آزمائی کر لی وہ کدال جو ہے اچٹ جاتی تھی اس سے پتھر ٹوٹتا نہیں تھا چٹان جو ہے وہ رکاوٹ بن گئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ اس پر جو تین مرتبہ تیشہ چلایا ہے تو وہ چٹان ٹوٹی ایک مرتبہ آپ نے پیشہ لگایا اللہ اکبر کہہ کر تو کچھ اس کا حصہ ٹوٹا ساتھ ہی آپ نے کہا مجھے کیسر کے خزانے دے دیے گئے دوسری مرتبہ آپ نے پھر ضرب لگائی ہے مجھے کسرا کے خزانے دے دیے گئے تیسری ضرب پر آپ نے فرمایا مجھے یمن کے خزانے آتا ہو گئے میں وہاں کے محل دیکھ رہا ہوں بہرحال کے جو بھی دور آنے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ان کی جھلک دکھائی تھی تو اصل یہ ہے جیسے اصل سنت سنت دعوت سنت اقامت دین اس کے لیے جد و جہد باقی چھوٹی چھوٹی سنتوں کی حیثیت کیا ہے جیسے ایک عمارت میں اصل شہر تو ہے اس کا اسٹرکچر عمارت مضبوط ہے آر سی سی اسٹرکچر بنایا ہے آپ نے صحیح طور پر مکسنگ کی ہے صحیح مقدار میں اس کے اندر آپ نے سیمنٹ ڈالی ہے اس کو کمپیکشن کم جو ہوئی ہے اس کی وائبریشن ہوئی ہے سب کچھ سٹرکچر مضبوط ہے اب اس کے اوپر رنگ روگن ہے یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کی حیثیت جو ہے وہ اس عمارت میں رنگ روگن کی ہے اصل سنت دعوت اور سنت کامت یہ ہے در حقیقت کے جو اصل سٹرکچر ہے سنت کا جو کام کے حضور میں پوری زندگی جیسے ہی وحی کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر آخری سانس جو آپ نے اس دنیا میں لیا ہے مسلسل یہ تیئیس برس جو ہیں ان میں کوئی دن آپ کا جس سنت سے خالی نہیں گیا کوئی رات جس فکر سے خالی نہیں گزری یہ سنت دعوت اور سنت کامت دین ہے لیکن یہ کہ یہ سنت ہمارے ذہنوں سے اجل ہے البتہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کے بارے میں مناظرے ہیں جھگڑے ہیں مناکشے ہیں اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ان سنتوں کو وہ اہمیت دے دی گئی ہے کہ ایک شخص جو ہے ان کا اگر التظام کر لیتا تو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا تیر مار دیا حالانکہ حقیقت میں جو تیر مارنا اگر ہے تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی وقف ہو جائے اللہ کے دین کی اشاعت اللہ کے دین کی اقامت کے لیے یہ ہے تو اس رسول پر آپ کار بند اگر یہ نہیں ہے اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب تو اس کو نوٹ کیجئے کہ غزم احساب جس کے بارے میں میں نے ارض کیا تھا کہ ایک اعتبار سے یہ گویا کہ امتحان اور ابتدا اور آزمائش اہل ایمان کی گویا کہ اس کا کلائمیکس یہ الفاظ ہوا ہے وہ زلزل شدیدہ جھجوڑ دیے گئے ہلا مارے گئے اہل ایمان یعنی امتحان کی شدت کا لفظ وہ آیا ہے جو سورہ بقرہ کی آٹ نمبر دو میں اب حصم من تدخل و لما یا تم مسد خلو من قبلکم کم مسقب الباسا زلزلو رسول, رسول بالکل وہی نفزیاں آیا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ جو کیفیت اس آیت میں بیان کی گئی تھی اس کی جو تعبیر ہے عملی سیرت النبوی میں صلی اللہ نظر آئی رسول اللہ, لمن يرج اللہ, اللہ کثیرا اللہ رب ملا راز مو من اب ایک طرف وہ رد عمل تھا منافقین نے جب دیکھا لشکروں کو آنکھیں پتھرا گئی کلیجے منہ کو آ گئے اور ان کا نفاق جو ہے ان کا خوب سے باتیں ان کی زبانوں پر آ گیا ماں وادول ہوں گی لا ہوگا ہمیں سبز باپ دکھا کر مارا گیا ہمیں جھوٹے وعدے ہم سے کیے گئے اللہ نے بھی جھوٹ بولا ماراض اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی جھوٹ بولا ہم سے کہا گیا تھا کہ تیسرو قصبہ کے خزانے جو ہے ہمارے قدموں میں ہوگی اور وہ یہ رہا کہ رف حاجت کے لیے ہم باہر نہیں جا سکتے لیکن اہل ایمان نے کیا کہا اور جب دیکھا اہل ایمان نے ان لشکروں کو ان فوجوں کو قالو ما اللہ ورسول انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے ہمارے اللہ نے بھی پروردگار نے بھی اور اس کے رسول نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم بصد اللہ ورسول اب یہ دیکھیے سائملٹی کنٹراسٹ ماں بادلہ رسول اللہ, اللہ غرورہ اور یہاں فرمایا خاضا ماں باد اللہ رسول و صدف اللہ رسول تو میں نے پچھلی مرتبہ بھی ارض کیا تھا اب پھر دور آ رہا ہوں کہ اصل میں انسان کی باطنی کیفیت ہے کہ جو فیصلہ کن ہے آپ کا جو زاویہ نگاہ ہے وہ طے کرے گا چیز ایک ہی ہے جو میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں لیکن میرا زاویہ دگا اور ہے آپ کا زاویہ دگا اور ہے آپ کو کچھ اور نظر آئے گا مجھے کچھ اور نظر آئے گا تو اصل میں تو انسان کی اپنی باتمی کیفیت ہے کہ جو ریفلیکٹ ہوتی ہے اسی اعتبار سے فلسفہ علم جو ہے علم کی حقیقت اس میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ باہر کوئی علم ہے ہی نہیں تو جو بھی کچھ ہے انسان کے اندر ہے باہر سے کوئی شے انسان کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی اندر وہ ڈارمنٹ ہے سوئی ہوئی ہے شے اسی کو جگہ دیا جاتا ہے اسی کو ا کر ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے حقیقت میں انسان کو علم خارج سے حاصل ہوتا ہی نہیں مارے مختلف ذرایات سے تو یہ جو حافظ اب اذن الله ورسوله اس کے لیے خاص طور پر سورہ بقرہ کی آیات ذہن میں رہنی چاہیے ولا نغلوناکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین تم تمہیں لازم ناسبائیں گے بھوک سے خوف سے جانی اور مالی نقصانات سے اور سمرات پھلوں اس کا لفظی ترجمہ پھلوں بھی ہے مطلب یہ کہ جیسے غزہ تموک میں ہوا ہے کھجور کی فصل تیار تھی اور اب حکم ہو گیا نکلو معلوم تھا کہ اب اس فصل کو اتارنے والا کوئی ہوگا نہیں پیچھے ساری آبادی چلی جائے گی فصل کباہ ہو جائے برباد ہو جائے گی تو اس معنی میں سمرات جو ہے لفظی طور پر بھی صحیح ہے اور یہ کہ بسا اوقات انسان دیکھتا ہے کہ میری دس سال کی محنت اکارت چلی گئی یا کہ جو بھی اس نے کیا جو بھی محنت کی ایک امتحان کی شکل یہ بھی ہو سکتی کہ میں نے اتنا وقت لگایا کسی معاملے میں اتنی محنت کی ہے اتنا سچ کیا ہے وہ سمرا اس کا جو ہے وہ ہو گیا کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن دو ہاتھ جب دو چار ہاتھ جب دے لبے باب رہ گیا یہ ہوتا اور اس کے لیے انسان کو زین میں تیار رہنا چاہیے کمب شیم خوف و نقش من المبال وبرات و بشری صابری اور اے نبی صبر کرنے والوں کو مشارت دیجیے بماز ایمان تسلیمہ اور نہیں اضافہ کیا ان میں اس پوری صورتحال نے اس امتحان نے اس آزمائش نے اس ابتلاح نے مگر ایمان میں اور کی تسلیم کی کیفیت سرے تسلیم, سر تسلیم خب جو مزاج یاد ہر سے بادہ باد جو ہو تو ہو ہم تو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر چکے اندان اللہ ہے انا اللہ راضی ہم اللہ ہی کے اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے کل بھی لوٹنا ہے آج بھی لوٹنا ہے تو فرمایا کہ مما ساز ایمان تسلیما یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ابتلا آزمائش سے ایمان اور نکھرتا ہے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ بلا یبلو سے خاص طور پر جب باب افعال میں آتا ابلا ابلی ابلان تو اس کے تو مانی ہی یہ کہ کسی کو آزمائش میں ڈال کر اس کی خوبی کو نکھارنا ابھارنا نمایاں کرنا اس لیے کہ خوبی بھی تو دبی ہوئی ہے وہ دیکھ نہیں پا رہا اسے چھپی ہوئی ہے جب آزمائش میں سے گزرے گا انسان تو اس کی خوبی نمایاں ہو جائے گی اجاگر ہو جائے گی اس میں جو خیر ہے وہ ظاہر ہو جائے گا تو اب لا ابلی ابلان کا تو مفہوم ہی یہ ہے مرنا بلا یبلو اور ابتلا یبتلی یہ دونوں طرف جائے گا کہ خیر کو بھی ظاہر کر دیں اور شر کو بھی ظاہر کر دیں بھلائی بھی جس کی ہوگی نکھل جائے گی اور جس کے اندر شر ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ جائے گا لیکن ابلا ابلی کا جو بادہ آتا ہے وہ جو اس کا جو مصدر ہے وہ آتا ہی خیر کو ظاہر کرنے کے لیے من مو بلکہ یہاں مجھے آج یاد آئے تھے اکبر آبادی کے عارفانہ اشار ہیں یہ دو جائے جو تیری محبت میں مجھے وہ جان دے ایس و قلفت میں رہے محفوظ وہ ایمان دے ایک ایمان وہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو آدمی کا ایمان بھی قائم ہے برقرار ہے لیکن یہ کہ ذرا امتحان اور آزمائے شاہی تو لڑکڑا گئے تو جائے جو تیری محبت میں مجھے وہ جان دے اور ایش و کلفت میں رہے محفوظ وہ ایمان دے منتشر رہتا ہے مکروحات دنیا سے بہت اس دلے مشترک یا اللہ اطمینان دے یہ عارفانہ شار میں سے ہے اکبر الہبادی منل مومنی <علیہ> ایمان میں سے وہ جمع مرد ہے یہاں رجال قلف جو آیا خاص طور پر ان کی بہادری اور سجاعت کو نمایاں کرنے کے لیے اسی لیے میں صرف مرد ترجمہ نہیں کر رہا جمع مرد با ہمت دو من ما <علیہ> انہوں نے پورا کر دیا سچ کر دیا وہ